اللہ عم محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صوفیہ البادشاہ واٹس ایپ گلال ایم این ایس وادشاہ اور باقی تمام واٹس ایپ گلو سے برادر خیران سب کچھ باقی سلامہ کرتے ہیں ہمارے اللہ داد کتاب صوفیہ امین دعوت صوفیہ امین میں سے ہمارا سلسلہ درخت درست درس نمبر ایک سو پینتالیس ہے اور دعوت میں سے اوراد خمشاہ کا درخت نمبر بہتر ہے ہاں جی مجموعی دعوت کا درخت نمبر ایک سو پینتالیس شروع سے ابھی تک اور اوراد خمشاہ کا درخت نمبر بہتر ہے اور آج کے درس میں جو ہے دعائیں تو کا کیونکہ کل ہم نے دعا تشفع میں دن عظیم حصیوں کا ہم علامیہ سلو کا بنوتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سے لے کر آخر میں ابھی قائم عال محمد دی وہ اجازت ہی, ہی یہاں تک جو ہے تمام توسل کے کلمات کے جو ہے مختصر وسلات توضی دے لوگوں کو اب یہ ان سب عظیم و مقدسہ کو تولح قرار دینے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ سے ہم نے جو حجت مانا ہے ہاں ان سب کو عصلہ دے دے کر آخر میں ایک حاجت مانا ہے کوئی مطلب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کوئی مشکلات کا حل پریشانیوں کا حل اللہ سے چاہنا ہے تو آج جو ہے وہ اصل مقصد پہ آ گیا ہے ہمیں اللہ سے ان سب کو واصلہ دے کر آپ جو مانگنا چاہتے ہیں ہم ہاں جن پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہیں وہ اصل دعا جو ہے ان تبصلات کا جو ان کو زیادہ معاشیات خرجہ سمیت ان پندرہ عظیم حصوں کو وسیلہ کرا دینے کے بعد اللہ سے جو, جو چیز ہم نے مانگنا ہے وہ اس کا ذکر ہے آج جو ہے تو آج یہ آخری اس کا جو آخری تھا کہ انتظاجات نہ یا قاضِ الحاجات یا کاشف المحماد یا رافع الدرجات و یا دافی البلیات برحمد گاہ یا الحم الرحم اس مبارک جملے کی تھوڑی سی توضیع ہے تو اس میں یہ حرف ان جو ہے عربی زبان میں اس کو یہ حرف ہے ہاں جی اور یہ کی کے معنی میں آتا ہے ان تغزیہ تغضیہ قضا یا قضا ان فر مزارے ہیں اس کا معنی جو ہے پورا کرنا ہاں جی انجام دینا کسی بھی کام وغیرہ کے معنی میں آتا ہے اور یہاں پورا کرنا عرب بولتا ہے قضا حاجت و یعنی حاجت پوری کیا تو حاجت پورا کرنا اس معنی میں آتا ہے تو قضا کا قبان پورا کرنا انتازیہ یعنی اللہ تو پورا کرے تو پورا کرے حاجات نا جو ہے حاجات نہ ہمارے حاجت ہیں حاجات الگ ہے نا الگ تو حاجات جو ہیں حاجت کی جمع ہیں اور المادۂ حو جاؤ جن سے ہے وی ہاؤ واؤ جم اور حاجت جو ہے معنی حاجت ضرورت ضرورت کی چیز غربت فرص یہ مختلف کیا ہے اور قازہ حاجت و ضرورت کو پورا کرنا ضرورت کو پورا کیا اس معنی رہے تو اس طرح قاز حاجات یا قاض انتاز حاجات دینا ہاں جی تو اس کے معنی کیا بنے گا یہ کہ پورا کریں انداز یا کہ اللہ تو پورا کریں ہماری ضرورتوں کو ہاں جی ہماری ضرورتوں کو, کو اللہ تو پورا کریں اب جتنا آپ کی ضرورت کچھ ہو سکتا ہے اللہ سے ہاں جی آپ کی زندگی کی تمام ضروریات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری تمام حاجتوں کو ہماری تمام ضروریات کو پورا فرمائے ہاں یا قاضی الحاجت یا اللہ کے بار فندا ہے قاضی الحاجت ہاں تو قاضی جو ہے اسی تعلیم سے اس وائل کا سیکھا ہے ہاں جی پورا کرنے والا یا قلعہ حاجات یعنی اے ضرورتوں کی حاجت کے من ضرورت ہو گیا تو اے ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات اے واللہ جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا تیری ذات ہے جس کا قرآن فرمائے بے ہیل خیر تمام خیرات صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو جو چیز دینا ہے جس سے جو چیز لینا ہے ان سب کا حقیقی مالک اور طاقتور ذات جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے لہٰذا ان تمام حسیوں کو وصلہ دے کر ہم دعا کرتے ہیں اے حاجتوں کو پورا کرنے والے اے ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہاں تو ہماری حاجتوں کو پوری فرما اس جملے کا یہ تجمہ ہے تو یا کاشف المحمد کاشف جو ہے یہ بھی سنفال کی سرائے کا شفا یکش کا کشفنس کشفن سے اس کا معنی ہے کھولنا کاشف براہ نہ کرنا ظاہر کرنا تو یہاں جو ہے کھولنے کا معنی زیادہ واضح بہتر ہے تو یا کاشف ایک کھولنے والا دور کرنے والا ہڈ ایک کھولنے والا مہمات لکھا ہے ہم ان سے قصد ارادہ غم و رنج غم رنجم ہوموں اور اسی مادہ سے مہمت ان اہم کام مشن مقصد ذمہ داریاں فرائض مہمتن کمیشن مشن مصروحیت یہ سارے جو ہے معنی لکھا ہے مہم فرائض تو یہاں پر معنی بن جائے گا مہمات یعنی ضروری سامان مٹیریل وغیرہ یہ سارے بہت سے معنیٰ کے ہیں اہم مسائل کے معنیٰ بھی کیا ہے اہم نہایت ضروری اور اہم مسائل جو آپ سے وابستہ ہیں تو یہاں ان تمام معنی میں سے کاشف مہمات کا جو ہے اہم مسائل یہ معنی زیادہ بادشم یا مناسب مراد ہوتا ہے تو ہر معنی یا کاشب المحما یعنی اے ہمارے اے اہم و مشکل کاموں کے گیرا کھولنے والے یوں معنی بن جائے گا یا کاشم محمد یعنی کاشف یعنی کھولنے والے ہاں جی مہمات اہم نہایت اہم مسائل اہم کام تو اے ہمارے نہایت اہم اور مشکل کا ممکن گراہ کھولنے والے یا کاشف الاحمت ہماری مشکل کا ممکن گراہ کو شاہی کریں ہماری مشکل جو بھی زندگی میں مشکلات آپ کے ذہن میں آپ کے آپ مبتلا ہیں اور جن پریشانیوں کا مبتلا ہے اس کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے دعا کریں یا کاشب المحمد اے ہمارے ہاں جی اے, اے وہ پاک ذات جو ہماری اہم اور مشکل کاموں کے گرا خرانے والے ہماری اہم اور مشکل کاموں کے گرا کھول دے یہ جملہ یہاں پر مقدر ہے یا رافیت درجات رافی جو ہے رفع یرف رفعن سے ہیں ہاں جی کا کے ہے اٹھانے کے معنی میں ہیں اٹھانا رافک کے معنی اٹھانا بلند کرنا قائم کرنا ظائل کرنا ہٹانا ختم کرنا تو یہاں پر جو ہے اٹھانا اور بلند کرنے کے معنیٰ صحیح ہے تو رافل چونکہ سنبھال ہے تو معنی بن جائے گا اٹھانے والا بلند کرنے والا ہاں جی اٹھانے اور بلند کرنے والے کاغذات اس کو درجات درجات جو ہے اس کی مفرت درجتن ہے یہ سیڑھی رطبہ مقدار ڈگری گریڈ درجہ مرحلہ حالت ہاں جی کلاس یہ سارے معنی میں آیا ہے اسٹیج تو یہاں پر جو ہے یار رکاش, رافیت درجات میں درجات سے کے یہاں رتبہ ہے باقی سارے معنی یہاں مناسب نہیں ہیں یہاں رطبے کے معنی میں یا رافیت درجات یہ ہماری درج کو درجات کو بلند کرنے والے یہ ہمارے رتبے کو بلند کرنے والے تیرے ذات تیرے حضور میں یہ رطبے کو بلند کرنے والے اور اٹھانے والے ذات ہاں جی یہ معنیٰ بن جائے گا یعنی منات کیا ہے یا رافیت درجات یہ ہمارے رتبہ کو بلند کرنے والے اور اٹھانے والے پاکزات ہماری درجات کو بھی تیرے حضور میں بلند فرما ہاں جی یہ معنیٰ اس کے اندر معذور ہے ہمارے درجات کو بلند فرما ہمارے رتبے کو بلند فرما تیرے حضور میں چونکہ اللہ ہے کسی بندے کو خود سے قریب کر کے درجات کو بلند کریں یا اس کو ہے بلند نہ کرے اپنے ہاتھ پہ چھوڑے رکھیں کیونکہ تمام خیرات کا سر چشمہ اللہ ہی کے ذات ہے کچھ دینا نہیں دینا سب اس کے ہاتھ میں لاہ الملک تمام بادشاہت اسی کے ہاتھ میں لاہ سماؤ زمین اس سب اسی پاکرات اور جو اس میں اس وجہ سے اسی سے ہی ہم نے مانا ہے اسی نے ہی ہمیں دینا ہے سب کیونکہ ہر چیز کا مالک وہی پاکزات ہیں تو ویا دافی البلیات آخر میں یعنی ویا دافی البلیات دافی یہ بھی سب حل کے سوائے دفاعیت فعودف ان سے اس کے معنی ہٹانا دھکیلنا پیشے ہٹانا دھکا دینا یہ سارے معنی کیا ہے تو یہاں پر جو ہے یاد داخل البلیات یہ ہمارے بلاؤں کو ہم سے ہٹانے والے ہاں جی پیچھے ہٹانے والے ہٹانے والے یہ معنی صحیح اب بلیات جو بلا سے ہیں بلا ابلوس ہیں بلا اب ابل سے آزمائش میں ڈالنا گرفتار مصیبت کرنا ہاں جی اور ہرانا یہ ساری معنی کے اور البلیات بلی کی جمع اور بلایا بھی اس کے جم ہے آزمائش مصیبت کہ یہ مانا زیادہ مصیبت معنی مناسب ہے کہ یا یہ یا داخل بلیات یہ جو ہے ہماری آزماویں آزمائشات کو اور مصیبتوں کو ہم سے ہٹانے والی باغات ہاں جی یا داخل بلیات یعنی زادہ بلیات آزمائشات مصیبتیں تو یہ ہماری اور داخیں ہٹانے والا دور کرنے والا ہاں جی تو اے وہ پاکزات اے ہماری آزمائشات اور مصبتوں کو ہم سے ہٹانے والی پاکزات ہم سے دور کرنے والے پاکزات آزمائش مصبتوں کو ہم سے ہٹانے والی پاکزات تو اس طرح ان تمام عظیم حسیوں کا وسیلہ دے دے کر جی کہ اللہ تعالیٰ کو اور جو ہے پھر آخر میں یہی خلاصہ ہے تو گویا کی دعائیں تشفوں میں ہم نے شروع سے ابھی تک یہ مسلم مانگنا تھا کہ دعایتِ شفو میں حضرت محمد مصفٰ صلی اللہ وسلم کی نوبت سے لے کر کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا حضرت محمد صلی اللہ وسلم کی نوت کا اور اصالت کا واسطہ حضرت علی السلام کی شجاعت بہادری اور آپ کی سخاوت کا واسطہ حضرت حجرت قبر السلام علیہ السلام کی ذات گرامی اور آپ کی سچائی اور آپ کی سخاوت کا واسطہ حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ صاحب کی شرافت بلند مرتبہ اور نسبت کا واسطہ جو کہ حسنین کے ماں ہیں رسول اللہ کی بیٹی علیہ السلام کی زوجا یہ عظیم رطبے کا واسطہ امام حسن علیہ السلام کی امامت اور ولاقت کا واسطہ اللہ سے قرب کا مولا حسین علیہ السلام کی شہادت اور مشقتیں جو کالبلا میں برداشت کی اس کا واسطہ ہے مولا مولانزین اللہ علیہ السلام کی ذات اور راؤ کی ہاں جی عظیم العابدین ہونے کے صفت اور آپ کی اطراط و خاندان کا وسع امام محمد باقر علیہ السلام کی علم کے اس عظیم مرتبے پر فائز حسنے کی اس عظیم مرتبہ علم اور آپ کے مقام و منزلت کرامت کا وسع امام جعفر صادی علیہ السلام کی صدا سچائی اور عبادتوں کا ورثہ امام حسیک عالیم علیہ السلام کی دشمن آپ کی جو ہے غصہ پی جانے کی جو عظیم صفت ہے وظیم صفد حلم بڈواری کے واسطہ اور آپ پر دشمن کی طرف سے جس کے عیدبند اور مشکلات میں ڈال کے رکھے پریشانیوں میں ان کے مقابلے میں آپ کی بے نہ اور استحکامت کے واسطہ علی علیہ السلام کی مولا امام علی رضا علیہ السلام کے مقام رضا اور پردیسی کے حالت میں زندگی گزارنے اور شادت کا واسطہ امام محمد تقی علیہ السلام کے آپ کی ذات گرامی اور آپ کے مقام تقویٰ کا اور نقابت کا واسطہ پاکی اور تحالت کا واسطہ حضرت امام نقوی علیہ السلام ہاں جی. اور آپ کی جو موقع میں نقاوت پاکی تحالت اور دنیا سے بے رغبتی زہادت کا واسطہ حسن عسکری علیہ السلام آپ جو کے دشمن کے ساتھ ہمیشہ مقابلہ مباضے میں رہنے کے اور عظیم صبر و تحمل کا واسطہ اور آخر میں جو ہے ابھی قائم آل محمد المہدی پائیں عالم عالم محمد کی جو ہے تمام اہداف مقاصد کو ہاں پورا کرنے والے اور دنیا کو عدل انصاف سے بڑھنے والے عظیم ہستی کی اور آپ کی اجازت کا واسطہ یعنی اللہ نے آپ کو جو اتھارٹی دی ہے جو عدن عطا فرمائے دنیا کو عدل انصاف سے بڑھنے کا جو حکم آپ کا تا کہ عظیم کزن اور اس عظیم ولاد کے عظیم پہلو کا واسطہ ان سب کو واسطہ قرار دے دیکھ کر آخر میں کیا کہہ رہے ہیں آخر میں ہم یہ کہہ رہے ہیں انتاز حاجات نے یا قاضل حاجات اے حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے والے کاغذات تو ہماری حاجتوں اور ضرورتوں کو پوری فرما یا کاشول مہمات یا رافیہ درجات اور اے ہمارے اہم اور مشکل کاموں کے گراہ کھولنے والے ہمارے اہم اور مشکل کاموں کے گرا کھول دے یا دافیہ البلیہ کا دافیہ البلیہ یا رافیہ درجات اور یہ ہمارے درجات اور رتبے اور مرتبے کو بلند کرنے والے ہمارے درجات اور اور مرتبے کو بلند فرما یا دافیہ البلیات اور یہ مثبتوں کو دور اور ہٹانے دور کرنے اور ہٹانے والی اور آزمائشات کو ہٹانے والی اور نجات دینے والی کاغذات ہم سے مثبتوں اور ہماری مثبتوں اور آزمائشات کو ہم سے ہٹا دے یہ سب آخر فرماتے رحمت بیر احمد گاہ یا یہ ہمارے ہر دعا کے آخر میں یہ مبارک جملہ آنا ضروری بھی ہے اور ہیں اور اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے راہ رحم کرنے والے ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے رحم کرنے والے میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے بیر احمد روز رحمت کا معنیٰ جو ہے لطف و کرم شفقت مہربانی ان معام تو اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ زیادہ رحم کرنے والے تیرے رحم و کرم تیری شفقت اور تیری مہربانوں کا ورثہ ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما تو یہ آخری اس دعا کا حصہ ہے عظہ میں کہ ہمیں دعا کرنے پرور دام ہے ہمیشہ محمد علیہ محمد کی دعمن تھامے رہنے کی ان عظیم ہنسی کو وصلہ قرار دیتے ہوئے ان کو اپنے دل و جان سے جو ان کو وصلہ قرار دینے کی ان کی عظمت کو درک کرنے کی ہم سب تمام کو تمام عثمانوں کو توفی عطا فرما یا اللہ ہم سب کی حاجتوں کو پرا فرما جو بھی مشکلات مسائل کے شکار ہیں ان کی مشکلات مسائل کو دور فرمایا اور ہمارے تمام پریشانیوں کو دور فرمایا اور ہمیں تیرے حضور میں درجات و بلند مرتبہ ہم سب کو تمام ممین کو عطا فرما برحمت گاہ یا رحم الرحمین اللہ صلی اللہ علی محمد علیہ محمد